پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ان میں سے بعض ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ عقل نہ رکھتے ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی قرآن پر تدبر اور اس کے معنی پر غور کیے بغیر اس کی تقزیب پر تل گئے جس طرح مقلدین کا حال ہوتا ہے پھر یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کر دی یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حق کو ہو تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دی حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے جو اس کے کلام الٰہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معنی کے دروازے ان پر کھل جاتے اس صورت میں تعویل کے معنی قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے پھر یہ ان کفار و مشرقین کو تمبی و تعدید ہے کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیاتِ الہی کی تکزیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا اگر تم اس تکزیب سے بعض نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا پھر وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے وہ عادل ہے اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے پھر یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے سو وہ میں کر چکا ہوں اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے عمل کا سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی بعض پرس ہوگی یہ وہی بات ہے جو ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہی تھی بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں پھر یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالخصوص جب بہرا غیر آقل بھی ہو کیونکہ اکل مند بحرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے لیکن ان کی مثال تو غیر آقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے پھر اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہے لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يحشرهم كَأَن لَم قَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَمَا اور جس دن وہ انہیں اٹھا اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ فإذا جاء بينهم وهم لا اور ہر امت کا ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ إِن كُنتُم <صادقين> اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں عقل و بصیرت دی ہے جس سے حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے پھر یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں سر نازیات آیت نمبر چھیالیس وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ پھر میشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت تاری ہوگی سورہ مومنون آیت نمبر 101 کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتے داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آ سکتا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر آیا ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے تب بھی کوئی بات نہیں ان کافروں کو تو بالاخر ہماری ہی پاس ہمارے ہی پاس آنا ہے ان کے سارے اعمال و احوال کی ہمیں اطلاع ہے وہاں یہ وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے یعنی دنیا میں تو ہمارے یا ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے یعنی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں لیکن آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کے وقوع کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلا اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر مت میں ہم رسول بھیجتے رہے اور جب رسول اپنا فریض تبلیغ ادا کر چکا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے کیونکہ سر بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کیے ان کا مواخذہ کر لیا جاتا بھوال فتح القدیر دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہم اگرچہ سب سے ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 856 تفسیر ابن کثیر دیکھئے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلُونَ لیکل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون انا بي كهديجيه میں اپنی ذات کے لئے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفکا اور نہ نفکا مگر جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ وقت ہے جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لو گے آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں تم بھی جیلون کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے اس وقت کہا جائے گا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 ثُمَّ لِلَّذِينَ ظلموا عذابً ہل تجزون إلا بما تم پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے وما اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسبر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اور اگر بلا شبہ ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے دے گا اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے الا ان للہ ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے تم وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ مشرقین کے عذاب الٰہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کہ جائے کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے علاوہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ کیا ہوا ہے یا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت مود تک وہ مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ وقت آ جائے آ جائے یا آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ آگے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہیں نہ آگے سرک سکتی ہیں جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی یا ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں تب یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو اسی طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا ان سے فریاد کرنا یا رسول اللہ مدد اور اغثنی یا رسول اللہ وغیرہ الفاظ سے استغاثہ و استعیانت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ شرک کی ذیل میں آتا ہے فن حید پھر یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں پھر لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ پھر یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ماد و قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے آجز نہیں کر سکتا اس لیے یقینا یہ ہو کر رہے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف دو آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کھا کر مات کے وقوع کا اعلان کریں ایک سورہ صبا آیت نمبر تین اور دوسرے سورہ تغابن آیت نمبر سات پھر یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا لیکن وہاں کسی کے پاس ہو گیا ہوگا ہی کیا لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی پھر ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ وعدہ الہی کے برحق ہونے زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے کہ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہا جا سکتا ہے اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الناس قد من وشفاء لما فی وهدن ورحمت اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے کیا گمان ہے لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے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 وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں اور اللہ تعالی کے طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے واز کے اصل معنی ہیں اواقب و نتائج کی یاد دہانی چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے اور وائز کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہو اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترغیب دونوں طریقوں سے واضح و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دو ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے پھر یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوق و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے پھر یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے نیز ہد المطقین سورہ بقرہ آیت نمبر دو کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں پھر خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس قسم کے دیگر غلط کاموں اور اسراف بے جا کا اہتمام کرو جیسا کہ آج کل اہل بدت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں پھر اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرقین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے جس کی تفصیل سورۂۂ انعام میں گزر چکی ہے اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرقین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے جس کی تفصیل سورہ نام میں گزر چکی ہے پھر یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا پھر کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر سب کو دیتا ہے یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں انہیں حلال اور جائز قرار دیتا ہے انہیں حرام نہیں کیا پھر یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں پھر اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات سے وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لہذا اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ انعام آیت نمبر انسٹھ میں گزر چکا ہے کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے جنہیں وہی جانتا ہے اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر اٹھتیس اور سورہ ہوت آیت نمبر چھ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے جب واقعہ یہ ہے کہ وہ آسمان کہ وہ آسمان و زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے تو انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبر رہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور معمور بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور معمور بہ ہیں و صلی اللہ علیہ محمد والمعین